میرے عزیز بات چلی آ رہا دنیا کی دنیا حقیر چیز ہے اور پھر دنیا دار جو دنیا کے اندر مغرور ہو جاتے ہیں نا منہمک ہو جاتے ہیں وہ قرآن سے اراض کر جاتے ہیں نہیں کہ تمہارے پاس کون سا دنیا دار کروڑ پتی ارب پتی پڑھنے آ جاتا ہے ردے ہوئے اپنے کام کے اندر اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ کرم فرمائے تو یہی فرمایا ان ہماق کی دنیا کے سبب بنتا ہے اعراض ان قرآن کا کس کا سبب بنتا ہے اور جو قرآن سے راز کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اندھا فرمایا بیا شان ذکر رحمان سبب ضلالت سبب ضلالت یا یاشو ہے نا یا شو اشا یاشن کا باب ہے اور آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے آشا آشا اس کو کہتے ہیں جو ضعی فل ہو جس کی نگاہ بالکل کمزور ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں آشا چچا کہنے جائے ایسا چچا کر لیں گے لیکن آپ مراد یہاں اندھا لیں اور وہ شخص کے اندھا ہو جاتا ہے ذکر رحمان سے آپ جو لوگ ساری رات ٹی وی دیکھتے ہیں وہ ذکر رحمان سے اندے نہیں قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے جو شاس اندھا ہو جاتا ہے ذکر رحمان سے قرآن سے تو مقرر کر دیتے ہیں واسطے اس کے مستقل شیتان وہ اس کا کیا بن جاتا ہے جی ساتھی بن جاتا ہے سمجھے جی بھائی ایک شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی حضور فرماتم میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ میرے تابع ہو چکا ہے ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے اور جو قرآن سے اراض کرتا ہے اندھا بنتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے کتنی وہ دو قرآن ہی کہتا ہے کہ مستقل شیطان ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ اور جو قرآن سے اراض کرے اندھا کرے اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں دو شیطان دوسرا بھی مستقل شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے میں کہتا ہوں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے یہ موبائل اس کے ساتھ بڑے شیطان کام ہو رہے اللہ مار اچھا جی ہاں کہاں پہنچ گئے جی تو مقرر کرتے ہیں اس کے مستقل شیطان پس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے کریم کا من جڑوان و امن سدون کا مرجہ شیاتی ہیں اور بے شک وہ شیطان جو ہے نا یہ شیاتی کے کارنامے ہیں بے شک وہ شیطان روکتے ہیں ان کو سیدھی راہ سے بھائی اور گمان کرتے ہیں یہی اندھے جو قرآن سے اندھے ہیں نا یہ گمان کرتے ہیں ان وہ کیس پہ ہیں راہ پہ ہیں میرے محترام دنیا کے اندر تو یہی سمجھتے رہیں گے کیونکہ شیطان ان کے یار ہیں گمراہ کر رہے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ گمراہ ہیں یا راہ پہ ہیں سیدھی رہے لیکن یہ دھوکا کب تک رہے گا جب تک زندگی ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہائے شیطان نے مجھے دھوکھا دیا تھا میں تو گمراہ تھا دیکھو حتائز یہاں تک کہ جب آئے گا نا ہمارے پاس کون یہی اندھا قرآن والا قرآن سے اراض کرنے والا کہے گا یا لے کس کو کہے گا شیطان کو کالا کے بعد معزوف ہے یا شیطان کہے گا شیتان لے یہ یا کا لفظ ہے نا ارف ندا کا منادا معذوف ہے کہے گا یا کریم او شیطان ش کے میرے اور تیرے درمیان دوری ہوتی مشرقائن کی مشرقین کی کیا دوری ہو میاں سمجھ جاتا ہے <تصفح> اس سے مراد لو مشرق مغرے میرے درمیان اور تیرے درمیان دوری ہوتی کس کی مشرق مغرے کی تو مشرق میں میں مغرے میں یا میں مغرے میں تم کہ مشرقین تغلیباً کہا گیا ایک کو دوسرے حلبہ دیا گیا بیسل کریم بس بر رہا تھا ساتھ کی تو کرنے دی تو اب اس کو گالی دے گا یا نہیں دے گا آگے فرمایا کم یو یہ توبیق ہے کہ ان کو توبیق ہے ارے میاں دنیا کے اندر تم نے شیطان کے ساتھ یاری لگائی اب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں آخرت کے اندر اب کہتے ہوئے شیطان ہمارا دشمن ہے وہاں تو پورا یار تھا تمہارا اب تو بھی خیر کہ ہر نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن جب کہ شرک کیا ہے تم نے تم دونوں مجھ شرک تو بھی شیطان تو کون سی چیز نفع نہیں دے گی انکم فی عذاب مشترکون یہ فعل ہے لین فاکوم کا اور ہر نہیں نفع دے گی تم کو آج کے دن یہ چیز کہ تحقیق تم عذاب کے اندر کیا ہو مشترک ہو یہ چیز نبا نہیں دے گی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی آپ میں سے کسی آدمی کو اکیلا جیل کے اندر ڈالا جائے اکیلا کوٹھی بھی اکیلی ہو تو پریشان ہو گیا نہیں یقیناً پریشان ہو گئے لیکن ہم جب سن پن کے اندر کراچی جیل کے اندر تھے تو ساری بیر رکھ کے اندر اپنے جماعتی تھے طلباء تھے مولوی تھے سمجھے جی ہم کیا لوگ تھے تقریباً سو آدمی تھا سارا ہم کیا ہنس تھے بلکہ میں پڑھا تھا تفصیل بھی پڑھاتا تھا وہاں سمجھے جی اب جب بہت سے شریف ہو جائیں تو تکلیف تکلیف رہتی ہے یا آسانی ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے سمجھے اکیلے میں تکلیف ہوتی ہے ورنہ ساتھی بہت تو آسانی ہے تو ادھر وہی چیز فرما رہے ہیں کہ تم شیاتی بھی اور ان کے مطالعین بھی سارے شریک ہو گے دو کے اندر تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم دو کے اندر شریک ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگی آسانی ہوگی یہ دو کی آگ ہے جیل تھوڑی ہے یہ نفع نہیں دے گا تمہاری شرکت بھی نفع نہیں دے گی اب بات سمجھ گئی ہے اب دیکھو پھر میں مانا کرتا ہوں اور ہرگز نہ نے نفع دے گی تم کو آج کے دن جب کہ شرک کیا تم نے کون سی چیز نفانی دے گی یہ فعل ہے انا کم کہ تحقیق تو مذہب کے اندر کیا ہو شریف ہو یہ چیز نفانی دے گی عفان تو تسم تسلی تسلی کو اے میرے محبوب یہ اعراض جو کر رہے ہیں قرآن سے نا یہ اندھے ہیں آپ رمگی نہ کیا پس تو سنائے گا بحرو کو یا ہدایت دے گا اندھوں کو اور ان کو جو مبتلا گمراہی سری کے اندر تسلی ہے آگے فیمہ نظہ بننا بے گا تسلی بے اور تخلیق دنیاوی بھی بس اگر لے جائیں ہم آپ کو کہاں لے جائیں وفات دے دیں پر بے شک ہم ان سے بدلہ لیں گے تسلی ہے اور نوری کا یا دکھائیں ہم توج کو وہ عذاب جس کا ان کو وعدہ دیتے ہیں تو ہم اس پہ بھی قادر ہیں تم سے بل لذی و تسلی بھی چلی آ رہی ہے اور یہ دلیل ہے بس مضبوط پکڑ تو ساتھ اس کتاب پہ جو وہی کی جا رہی ہے تیری طرف قرآن اس لیے کہ آپ سراط مستقین پہ ہیں وہ لذ اور بے شک یہی قرآن فضیلت قرآن لکھو اور بے شک یہی قرآن البتہ نصیحت ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی ذکر کا منہ میں نے کیا کیا ہے نصیحت بے شا یہ قرآن البتہ نصیحت تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے دوسرا منہ سمجھو کہ بے شا یہ قرآن البتہ صبا شرف کا اب ذکر کا منہ کیا کرو گے شرف شرافت صبا ہے شرف کا تیرے لیے تیری قوم کے لیے اور ان قریبے پوچھے جائے گے تم اے کیا قیامت کے بارے میں کہ کیا تم نے اس کا حق ادا کیا تھا یا پوچھے جاؤ گے سب مومن بھی کہ تم نے حق ادا کیا نیام آئے اور عنقریبیں پوچھے جاؤ گے قیامت کے دن قرآن کے بارے میں کس نے حق ادا کیا کس نے نہیں بسلم ارسل دلیل نکلی اجمالی دلیل نکلی اجمالی ازم دیا یہ جو شرک کر رہے ہیں نا ان سے یہ سوال کرو کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس کتابیں تھیں اور تبلیغ انہوں نے کی تھی ان میں سے کسی نے شرک کی تبلیغ کی تھی اور کی تھی نہیں کی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے محبوب آپ بھی انبیاء سے پوچھیں ان سے بھی سوال کرو اور آپ خود بھی انبیاء سے پوچھو کہ آیا اللہ کے سوا کسی زمانے میں کوئی اس کے شریک اور معبود باطل تھے خود انبیاء سے آپ پوچھو اب آپ سوال کریں گے کہ حضور کے زمانے انبیاء تھے تو کیسے پوچھ سکتے ہیں حضور کیا نبی تھے نہیں حضور کے زمانے کیسے پوچھ سکتے ہیں اس کا ایک میں جواب دوں آپ کو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے سمجھے اب میں مناظر میں اس کو دلائل دیتا ہوں کتابیں میرے پاس بخاری رکھی ہوئی ہے مسلم رکھی ہوئی ہے ترم رکھی ہوئی ہے تو ہم ایسے کہتے ہیں اچھا جی آئیے اب امام بخاری سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے امام مسلم سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے امام ترم سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کی مفسر کی بات ہو تو روح المانی علامہ آلوسی سے پوچھتے ہیں وہ کیا حالانکہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کتابیں ہوتی ہیں نا تو یہی بات ہے کہ پہلے رسولوں سے پوچھنے کا منع کیا ہے تو ان کی کتابیں جوکائے اور محرا ہے ان سے پوچھو دیکھو کہ کسی زمانے میں شیر کو جائز تھا بعض بس سالمانہ سالنا کیا لکھا ہے کہ جمالی اعظم بیا اور پوچھ تو ان رسولوں سے جن کو ہم نے بھیجا تو اس سے پہلے ان رسولوں سے پوچھو میرے رسول نا بیان ہے کیا کیے ہم نے کبھی سوائے رہمان کے کوئی معبود جن کی پوجا کی, تھی کی جا رہی ہو اب سمجھ آیا جن کی پوجا کی جا رہی ہو ہر زمانے کے اندر ایسے نہیں والا کا درسن ناموسا وہ دلیل نکلی جمالی تھی اب تفصیلی ہے دلیل نکلی تفصیل نمبر تر تین یقینی بات ہے بھیجا ہم نے موسا کو موجاد دے کے طرح فرعون کے اس کے درباری کے پس کہا موسا علیہ السلام نے بے شک میں رسول رب العالمین کا پلم اناد لکھو اہل فرون کا اناد جب آیا ان کے پاس ہمارے موجات لے کے اچانک وہ ان سے ہنستے تھے معمولی سمجھ گئے وہ مانوری ہوں آیا حالان حالانکہ نہ دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی یعنی کوئی موئزہ مگر کہ وہ نشانی بڑی ہوتی اپنے مشابوں سے با خز بالعذاب اور پکڑتے رہے ہم ان کو عذاب سے تاکہ رجوع کریں ان عذاب سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے عذاب کہ ہر والا عذاب نہیں کون سے عذاب مراد ہے پارسل نا ملک طوفان ول جرادا ول کمبالا وظفاد آیات مفسلاتی چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہے تاکہ وہ رجوع کفر سے جب عذاب آتا تو حضرت موسا کے پاس آ جاتے کہتے اور میاں دعا مند اللہ تعالی عذاب دور کر دے ہم ایمان لائیں گے یہ پہلے پڑھیا ہے نہیں پڑھا اے دیکھو جی اور کہتے یا رو جادوگر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آتے تھے تو دعا کرانے کے لیے تو حضرت موسا کو کیا کرتے کہتے جادوگر کون کہتے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلے سے جو عادت تھی نا جادوگر کہنے کی جیسے ایک آدمی میرے پاس آئے اور مجھے وہاں کہتا ہو ہو بتتی کوئی کام آئے گا تو پہلے سے جو وہاں بھی کہتا ہے نا تو اجلت میں اس کے زبان سے نکل جائے گا وہاں بھی سب مجھے تعویل تو وہ نکل جاتا ہیں نہیں تو پہلے جو جادوگر کہتے تھے نا موسا علیہ السلام کو دعا کے لیے بھی ان کے منہ سے جلدی نکل جاتا او جاد دعا مان نمبر اے. یا نمبر دو یہ ہے کہ وہ جادوگر کو عالم سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے لہذا یہاں ساہر کا لازمی معنی مراد ہے کیا عالم اور کہتے موسا کو او عالم دعا منگواستے مارے رب اپنے سے ساتھ اس کے ہاتھ یا نزدیک تیرے اگر اللہ نے عذاب دور کر دیا تو بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے پلمبا کا شفنا احد سے پر جب دور کر دیتے ہم ان سے عذاب کو اچانک وہ آہ توڑ دیتے تھے تو میں عرض کر رہا ہوں ان عذابوں سے مراد کون سے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو پہلے آئے وہ نادا فرون پی فی قوم ہی استقبار فرون اور منادی کرا دی فرعون نے اپنی قوم کے اندر کہنے لگا اے میری قوم کیا نہیں باستے میرے سلطنت مشر کی اور یہ نہریں ہیں جاری ہو رہی ہیں میرے محلوں کے نیچے کیا پت نہیں سمجھتے تم ام آنا خیرون ام ام نے بل بل کے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کیسے او علیہ السلام وہ نہ بہو آزا سمراج کون ہے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص موسا سے جو کہ وہ بے قدر ہے جس کی کوئی قدر بھی نہیں اور نہ ہی قریب کے بیان کر سکے اس کے اندر فساحت بھی نہیں وہ کیا بات تھی موس علیہ السلام میں وہ لک نہ تھی اور نہ ہی قریب کے وضاحت کر سکے اپنے بات کی فلاولا الکی کی علیہ پس کیوں نہ ڈالے گیا اس کے اوپر کنگن سونے کے پہلے بادشاہ تھے نا جس کو وزیر بناتے تھے اس کو کیا پہناتے تھے سونے کا کنگڑ شہباز کلندر ارے کنگڑ کو تو کہنے لگا اگر یہ نبی ہوتا تو اللہ اس کو کیا پہنا سونے کا کنگن کیوں نہ ڈالے گئے اس کے اوپر کنگن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے لگاتار ارد گرد فرشتے ہوتے پرا باندھے ہوئے یہ تقریر کی جی فراؤن نے پس تخفا قوم پس پس النایا اپنی قوم کو اس کا معنی پھیٹ کے جی بے وقوف اور الو بنایا قوم کو انہوں نے اطاعت کی اس کی واقعی وہ تھے قوم بے فرمان پلمبا آ انجام مجرمی پر جب انہوں نے ناراض کر دیا ہم کو تو ہم نے پورا بدلایا ان سے اغرکنا مجمع ہر کر دیا تو اغرکنا سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آزاد کا تھے چھوٹے چھوٹے اعضا استیا ہم نے ان کو پیش رو اور ایک عبرتناک ناک نظیر پچھڑے لوگوں کے لیے بلبا زر ببن مریم بھو علیہ السلام کے بعد اب علیہ السلام کے مطالعے کے ایک بات ہے کفار کا معائن دانہ اعتراض کفار کا معائن دانہ اعتراض ضد والا اعتراض ایک دفعہ حضرت نے کی تقریر فرمایا ان کمبھ ماتا من مندون اللہ ہا سب ہو جہنم حضرت نے کیا فرمایا ان کمبھ ماتا بدونا مین دون اللہ سب ہو جہنم تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سارے جہنم کا ایندھن ہے سارے کس کا ایندھن ہے حالانکہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ اس کی آگے اس کی صنعی ہے انین سابق حسن کا نہ وہ وہ دور کیے جائیں بمان تھے سے کافر, کافر بیٹھا ہوا تھا اس نے اطراف کر دیا محمد تو کہتا ہے کہ ہمارے معبود کیا ہیں جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسا علیہ السلام کو محبود بنا کس نے عیسائی نے پھر عیسا بھی کہاں جائے, جائے گا جہنم میں تو ایک آدمی نے اعتراض کیا دوسروں نے تالیاں بجانا شروع کر تالیاں بجانا شروع کر تو اللہ تعالی نے فرمائے خبیص آدمی کا حال یہ ہے دیکھو جی ولمبا زور ببن مریم اسلام اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون اچانک کون تیری اس سے تالیاں بجانے لگے یہ مانا دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مارے خوشی کے چلانے لگے اور کہنے لگے کیا معبود ہمارے بہتر ہیں یا وہی عیسا اگر ہمارے معبود جاتے ہیں تو عیسا بھی جائے گا ماں ذرولہ جاد نہیں بیان کیا انہوں نے اس مضمون کو تیرے دیئے مگر ما جھگڑے کی غرض سے بلکہ یہ لوگ ہیں بھی آدھی آدھی جھگڑالو ہیں ان ہو اللہ اب دون تفصیلی جواب وہ تو یہ جی الزامی جواب تھا نا اب یہ ہے تفصیلی جواب نہ تھا عیسا مگر ایک بندہ ہمارا انعام کیا ہم نے اوپر اس کے اور کیا اس کو نمونہ قدرت کا واسطے بنی اسرائیل کے باقی تم یہ کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا تو لہذا کیا تھا اس کا باپ کون ہوا اس کا باپ کون ہوا خدا ہو گیا تم یہی کہتے ہو مشرقی یعنی عیسائی جو مشرک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابا اس سے بھی ہم عجیب و غریب چیز پیدا کر سکتے ہیں عیسی اس علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوا اس کی نظیر پہلے موجود ہے آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا آدم ہی تو بغیر باپ ماں کے پیدا اس کی نظیر موجود ہے لیکن ہم ایسی چیز بھی پیدا کر سکتے ہیں جس کی نظیر پہلے موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد فرشتے بنا دیں تم سے کن کو پیدا کریں اب تو انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے نا تم سے فرشتے پیدا نمبر ایک یا نمبر دو مطلب یہ ہے کہ ادھر انسان رہتے ہو انسان کی بجائے ہم کن کو بسا دیں فرشتوں کے دو مطلب ہیں بڑو نشا اور اگر چاہیں ہم البتہ کر دیں ہم تم سے فرشتے تم سے فرشتے کیا کیا مانا تمہاری اولاد یا دوسرا مانا کر دیں تمہارے بدلے فرشتے زمین کے اندر یا خلفون جو جانشیل ہوں وائم <الْشَاع> حکمت دو حضرت عیسا علیہ السلام کی حکمت پہلی وہی ہے سمجھے جی اے نا ما صلی اللہ بنی اسرائیل یا حکمت نمبر ایک لکھ لو اندن انام نالے وجال نا ما صنی سرائیل حکمت نمبر ایک کہ وہ نمونہ قدرت کا تھا اب حکمت نمبر دو کہ عیسار شام علامت ہے قیامت کی بھائی قیامت کی علامت وہ ہوتی ہے جو قیامت کے قریب ہے یا حضور سے بھی پہلے ہو بتاؤ تم عیسا علیہ السلام حضور سے پہلے گزرے تو وہ علامت قیامت کیسے ہو جاتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں جیسے مرزا کہتا ہے تو علامت قیامت کی عیشا تب بن سکتے ہیں قیامت گئے قریب نادر یہ اور بے شک وہ البتہ علامت قیامت کی حکمت ہوں فلا تن بہا پس نہ شک کرو تم بیچ وقوع قیامت کے اصول کامیابی نمبر ایک نہ شک کرو تم بکو قیامت کے اندر وقت بھی انہیں میری طبا کرو نمبر دو حاضر اثرات مستقی اور نہ رو کے تم کو شیطان نمبر تین اصول کامیابی تو وہ تمہارا دشمن صحیح ہے بھلمبا جا عیصا بلبئی دلیل نقلی تفصیلی نمبر چار اور جب اے عیسی علیہ السلام دلائل لے کے توحید کی اور موضاد میں تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس پکی باتیں لے کے حکمت میں نا کیا اور تاکہ بیان کروں میں واسطے تمہارے بعض وہ چیزیں کہ اختلاف کرتے ہو تم اس کے یہ کس کو کہا وہ یہودیوں کو کہا نا بھائی یہود کے مذہب میں بہت سی چیزیں حرام تھی یا نہیں تو ایسا السلام نے کیا کر دی اللہ کے حکم سے حلال کر دی یہودی کہتے تھے حضرت ازیر خدا کا بیٹا ہے انہوں نے توحید بیان کی یہ تاکہ بیان کر سے تمہارے بعض وہ چیزیں کے اختلاف کرتے اس کے اندر کہ بعض اس لیے فرمایا کہ بعض چیزوں کا رد کیا نہ انہوں نے کیا ساری چیزوں کا تورات کی ساری چیزیں تو نہیں پت اللہ اصول کامیابی پر ڈرو اللہ سے میری تعداد کرو ان اللہ بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا عبادت پروس کی ہے سراط مستقیم ہے میں نہیں رب عیسیٰ علیہ السلام نے توحید بیان کی پخت الف الحضاب اضاء ال شب شبہ ہوتا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے توحید بیان کی تو یہ یہود نصارہ میں شرک کہاں سے آ گیا خاص کر نصارہ میں تو فرما اختلاف کیا مختلف گروہوں نے اپنے درمیان پس ہلاکت ظالموں کے لیے عذاب دن دردناک سے حالیہ انضرون توبیخ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کی ہے کہ آج جن کے اچانک اور وہ نہ شور رکھتے ہوں بھائی اچانک آئے گی نا پہلے علم ہوگا الکھ یوم احوال قیامت دوست دنیاوی دوست اس دن بعض ان کے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے کل المتقین لیکن جو متقی ہے نا پرہیزگار وہ ایک دوسرے کے کہ ہوں گے یا ہوں گے دوستی پیدا دے دی یا عباد اللہ خوف الوم یوکال و لہم معزوق ہے کہا جائے گا ان کو اے میرے بندے اے انجام متقین لکھو انجام متقین اور انعامات لکھ لو تفصیل انعامات انجام متقین اور تفصیل انعامات پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا فرمائیں گے یا عباد اے میرے پیارے بندے یہ انعام بڑا اونچا ہے یا نہیں انعام نمبر ایک اللہ فرمائے کہ اے میرے پیارے بندے لا خوف علیکم اليوم یہ انعام نمبر کتنی دو نہیں کوئی خوف تمہارے پر آج کے دن اور نہ تم غمناک ہو گے انعام نمبر تین اللہ زین اوصاف او منو متقین انجام متقین کے ساتھ اوصاف متقین متقی وہ ہیں جو ایمان لے ہماری اے تم کے ساتھ عقائد بھی درست اور ہیں وہ فرم مردار اعمال بھی درست تو انعام کتنے آ گئے تھے پہلے تین درمیان میں اوصاف میں متقین تھا اب چوتھا انعام ادخل الجنہ انعام رابع داخل ہو جاؤ جنت کے اندر تم بھی اور تمہارے ازواج بھی ازواج سے مراد دوسرے ایماندار تمہارے جٹ دوست متعلقین داخل ہو جاؤ تم جنہ تم بھی اور تمہارے متعلقین بھی ایماندار تو برو خوشی بخوشی علیہم انعام نمبر کتنی جی؟ پانچ جوتاف علیہم بے صحاب پھیری جائیں گی ان کے اوپر رکابیاں سونے کی ایک دم میں تقریر کر رہا تھا میں نے ریکابیاں کا لابھ تھا کہ ریکابیاں پھیری جائیں گی اور لڑکے کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ریکابیاں کیا ہوتی ہیں پھر مجھے کہنا پڑا پلیٹیں کیا حالانکہ پرانی اردو کے اندر ہمارے ارف میں وہ ریکابیاں کہتے ہیں نہیں کہتے لیکن اتنا ریکاویوں کا لابھ ختم ہو چکا وہ کہنے کے ہمیں پتہ نہیں ریکابیاں کیا ہے آ پلیٹیں کہ یہی پلیٹیں ہیں رکابیاں چاہیے پھیری جائیں گی ان کے اوپر کہ رکابیاں سونے کی وہ اقواب کا مانا گلاس آپ ہورے سمجھے جی آپ ہورے اور گلاس وفی ہا ماتحی اور انفس یہ انعام نبر کتنے ہے جی کتنی چھ اور بیشت کے اندر جو ہی چاہیں گے ماتشتہی وہ چیز ہوگی کہ چاہیں گے اس کو نہ جو ہی دل کرے گا وہ کچھ ملے گا وہ تلز العن اور لذت پائیں آنکھیں بوریں بھی ہوں گی کھانا پینا سب کچھ ہوگا بھائی جو کال اللہ مقدر ہے اور کہا جائے گا ان کو انتم تم خالدون تم بیچ اس بیش کے ہمیشہ رہو گے اور تل جنہ اور یہ بحث ہے کہ وارث کئے گئے تم اس کا بس بس کے تھے تم عمل کرتے یہ اقرام متقین ہے لکمفیا فا کے حتن کثیرہ یہ انعام نمبر کتنی ہے جی سات پھر آ گیا انعام واسطے تمہارے بحث کے اندر میوے ہوں گے بہت ان سے کھاتے رہو گے بم یہ جی سات انعام تو آگے متقین کے لیے آگے اس کے مقابلے مجرمین انجام مجرمین بے شخ مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اے خالدون دون کیفیات نمبر اے لاجو فتر ان کیفیت زال نمبر دو نہ ہلکا کیا جائے گا ذات ان سے مغل سون کیفیت نمبر تین وہ اس کے اندر بالکل مایوس ہو کے رہیں گے انہیں امید نہیں ہوگی نکلنے کی وما ماں اور نہ ظلم کیا ہم نے ان کا لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے صباب اعضا لیکن تھے وہی سال مشرق وہ ناد مطالبہ موت پہلے بھی انہوں نے دروے سے کہا تھا نا پہلے کیا کہا تھا دوزہ کے دروگے سے کہ اللہ کیا کہ دعا کرو تقریب کرے آپ کہہ رہے ہیں مالک کہ مالک کون ہے جی دروگا ہے پس کا دو کا دروگے کا معنی آج کل یہی کہو سپریڈنٹ جیل کیا اس کے مات اور فرشتے تو ہیں وہ سپریڈنٹ ہے بڑا جیل کا اور پکاریں گے اے مالک چاہیے خاتمہ کر دے ہمارے اوپر رکھ مار دے ہم کو موت دے کالا وہ کہے گا سبھی رنجے کو مات سو تم ہمیشہ رہو گے نکلو گے لقت جے نہق وہ اللہ کی طرف سے پھر کہے گا کہ اللہ فرماتے ہیں البتحقیق حقیق آئے تھے ہم تمہارے پاس حق باندھ لیتے لیکن اکثر تمہارے حق بولنا پسند کرتے تھے ہم ام ابرم امرن پینا مبرون اے مشرقین مکہ پہ زج رہا ہے مشرقین مکہ جو تھے نا جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرتے تھے کبھی کہتے تھے کہ ان کے صحابہ کی پٹائی کر دو ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی خوب پٹائی کرے جو باہر سے آئے اس کو پکڑو اس کی بات میں سنے. پھر آخر حضور کے بارے میں تدبیریں کیا نہیں کہ ان کو نکال دو قید کرو قتل کرو پہلے پڑ چکے یا نہیں فرماؤ تدبیریں تم بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں کا نمبک زیادہ کیا تدبیریں کی ہیں انہوں نے ایک چیز کی فائندہ مبر ہم بھی کیا کر رہے ہیں تدبیریں کر رہے ہیں کیا گمان کرتے ہیں یہ جی عملہ کہ ہم نہیں سن رہے ان کی چپ کی باتوں کو اور ان کے مشوروں کو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں یہ رات کو مشورے کرتے تھے کہ ہم نہیں سنتے ان کی چپ کی باتوں کو ان کے مشوروں کو کیوں نہیں وروسولنا بلکہ ہمارے کاسد ان کے نزدیک بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کون کا سے بھی فرشتے کو لنکان علی رحمان طریق المناظرہ مال مشرقین آپ ان مشرقین سے مناظرہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے فرمایا ان کو کہہ دو اگر خدا کی اولاد ہوتی نا دنیا میں تو جس طرح میں اللہ کا اول العابدین دین عبادت گزاروں میں سے پہلا پہلا تو اس کا بھی میں کیا ہوتا اول العابدین ہوتا خدا کی اولاد کی بھی عبادت میں صدقہ کرتا جب اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا معلوم ہو گئے خدا کی اولاد نہیں آپ فرما دیجئے اگر ہوتا واسطے رحمان کے بیٹا اولاد میں پہلا پالا اس کا پوجا کرنے والا ہوتا ایک مانا یہ ہے دوسرا مانا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آب دین بنے جاہے دن کیا انکار کرنے والا اللہ کی اولاد نہیں بال فرض کوئی لوگ ڈھکو سلے سے بنا دیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو میں پہلا جاہد ہوں اب آگے میں کوئی سلے سے کہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ جا بیٹا تو ہے نہیں پہلا منکر میں ہوں سبحان رب السماوات پاک ہے رب آسمانوں کا زمین کا رب عرش کا اس چیز سے بیان کرتے ہیں نہ خدا کی اولاد نہ دوسرے شرکا وہ ذر ہوں یہ خوب ہوں یار آبو یہ چھوڑو ان کو یہ بک بک کرتے رہیں کھیلتے رہیں یہاں تک ملیں گے اپنے اس دن کو جو اس کا وعدہ دیے جاتے ہیں واہ ول دلی لکڑی نمبر دو وہی وہ بات ہے آسمانوں میں معبود برحق وہی زمین میں بھی معبود برحق وہی اور وہ حکمت والا ہے جاننے والا ہے سمجھے فتبار اکلوی با برکت ہے یا عظیم و شان ہے وہ ذات کہ خاص اس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جو کچھ ان کے درمیان بندہ علم و اور خاص اس کے پاس علم قیامت کا اور اس کی طرح لوٹایا جائے گا تم بڑا یمن کل نظیر نفی شفاط کہریا اور دعوی سورت اس سورت کا دعوی یہی تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفی غالب نہیں کہ زبردستی کام پرا لے اور نئی اختیار رکھتے وہ معبود جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے شفات کا ان کے اختیار میں کوئی شفات نہیں اللہ من شاہد بالحق ہاں مگر جس شخص نے اقرار کیا ساتھ کلم حق کے ایمان کا اقرار کیا باہم یال اور وہ تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں یال یعلمون سے مراج کیا ہے تفصیل بالقل وہ ایمان کس کا نام ہے تصدیق بالقلب اقرار باللسان وہ عمل بل کو نہ کہنا عمل بل ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں کمال ایمان میں ہے حقیقت میں داخل نہیں تصدیق بال اقرار بال یہ دونوں چیزیں ہیں مگر جس نے اقرار کیا ساتھ حق بات کے ایمان کا اقرار کیا زبان سے دل میں تصدیق کی تو ان لوگوں کی سفارش بے ازن اللہ قبول ہوگی من شاید بالحق وم یا لمون یہ لوگ سفارش کریں گے لیکن کس کے حکم سے بےز لالا انصاف تم دلیل کلی ترافی اور اگر سوال کرے تو ان سے کس نے پیدا کہ ان سب کو ضرور کہیں گے اللہ پاننا یوں پاکوں وہ بندے رب کے مقدمات تو مانتے ہو نتیجہ نہیں مانتے وہ ایک آدمی کہ میں اس کو مانتا ہوں العالم متغیرن کلو متغیرن حادثون اور العالم ہاد کو میں نہیں مانتا یہ غلط نہیں مقدمہ مانو نتیجہ مانو سمجھے مقدمہ یہ ہے کہ جو خالق ہے وہی وہ معبود ہے اور جو خالق نہیں وہ معبود نہیں تو اس کو تو مانتے ہو کہ خالق کون ہے اللہ ہے مقدمہ مانتے ہو نتیجہ نہیں مانتے صرف باقی نہیں یار ذرا غور فرمائیے جی کہ رفت شان خاتم الانبیاء حضور کی رفت شان ہے حضور کی کیا ہے رفت شان آپ کی شان بلند ہے کہ پرور اپنے محبوب کی گفتار کی قسم اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کیا او کس چیز کی قسم ہے وہ نندرے چوکھے مارکا گفتار کی ہاں اللہ اپنے محبوب کی گفتار کی قسم اٹھا رہے ہیں میرے محبوب آپ جب بولتے ہو نا تو مجھے آپ کی گفتار کی بھی قسم ہے کتنا پیار ہے چل یہ وا ہے بانے قول ہے سمجھے اور یا رب ان ہا اے کو ملا یو مین کو سارا مقولہ ہے مرجا حضرت ہیں یا رب ان ہا اے قوم اللہ یہ سارا کہہ جی مکولہ ہے جواب قسم آگے معذوف ہے سمجھے جی آپ مانا سمجھیے جی میرے حضرت دعا کرتے تھے یا ربے انا قوم اللہ جو اللہ کے آگے فریاد کرتے تھے خدا اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں کہ میرے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے مکے والے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے محبوب مجھے تیری اس گفتار کی کساں <laughs> تو جو مجھ سے دعا کرتا ہے مجھے تیری اس گفتا کی کسم ہے ضرور تیری مدد کروں گا آج ایمان نہیں لاتے تو کال کو مکے کے سرداروں کو تیرے پاؤں میں ڈالے گا مکہ فتح ہوا یا نہیں پاؤں میں ڈالے یا نہیں لے سبحان, اللہ، سبحان اللہ اور قسم ہے اس محبوب کے قول کی اور قسم ہے اس محبوب کے کال کی جو یہ قول کرتا ہے کہ اے میرے پرور بے شک یہ لوگ نہیں مان لاتے لن سورن نہ ہو ہم ضرور اس محبوب کی مدد کریں گے کل سلام اے میرے محبوب انتظار کرو مدد ضرور ہوگی اب در گزار کرو ان سے تسلی خاتم نندیا بس گزار کر ان سے کمرے تو یہ تکلیفیں دیتے گزار کر اور کہ سلام اس سلام متارکت ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی مون بس انیب جان لیں گے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد للہ اللہ اللہ